وارجو ان نستغفر وارجو بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمد بن عبد الله رسوله اما بعد فان اصل الكلام كلام الله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 لغاندرا لي بالحبيب ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ولفته ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فأذن في الناس بالحج يأذوك رجالا وعلى كل ظامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا رسم الله في أيام معلومات في أيام معلومات على ما رضقهم من بهيمة الأنعام رز نے اپنے دین میں بہت زیادہ سماحت اور برکت رکھی ہے نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے تو میرے حنیفیت اس کہ مجھے جو دین دے کر بھیجا گیا ہے اس میں حنیفیت ہے اور سماحت ہے حنیفیت سے مراد عقیدے کی غیرت ج کی پختگی اور سلابت ابراہیم علیہ السلط السلام کی سیرت اور آپ کے منہج کی پیروی اور سماحت سے مراد وہ برکتیں اور رحمتیں ہے اور وہ کشادگی جو اللہ تعالی نے اس دین کے ذریعے عطا فرمائی ہے اللہ عزت نے بہت سے دنوں اور بہت سے مقامات کو باعث برکت بنا دی جس رمضان کا مہینہ ہے پھر اس میں آخری شرے میں پانچ تاخ رہتے کسی ایک رات میں شب قدر اور جیسے محرم کی دس تاریخ اور جیسے یاشر ذلحج جو شروع ہوا چاہتا ہے یہ ای ایام اور یہ ای دن بڑے مبارک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماون ایامن العمل الصالح اور فی الى احمد من هذه ایامل العشر کہ سال کے جتنے بھی دن ہیں اللہ رب العزت کو ان دس دنوں کا عمل بقیہ تمام دنوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے یعنی یہ دس دن سال کے بقیہ تمام دنوں سے افضل ہیں باعتوار عمل کے باعتوار نیکی کے مصرت بازار کی روایت کے الفاظ ہیں کہ افضل و یامت دنیا الی... الیام العشر کہ دنیا کے تمام دنوں سے یہ دس دن زیادہ بہتر اور محبوب دنوں کی نیکیاں ہر نیکی سے افضل ہے ایک صحابی نے پوچھا بدلا جہادی دلہ یارس اللہ علیہ وسلم کیا ان دنوں کی نیکیاں جہاد فیس بدل سے بھی افضل ہے فرمایا کہ ہاں ان دس دنوں کی نیکیاں جہاد فیس بدل سے بھی افضل ہے راج الاراجہ بہ نفس ہی و مال ہی فلم یرج بشئی ہاں وہ شخص وہ مجاہد جو میدان جہاد میں نکلے اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر علم اور پھر گھر کچھ بھی نہ لوٹا نہ اس کی جان لوٹی نہ اس کا مال لوٹا کہ یہ جہاد افضل ہے یہ مجاہد افضل ہے باقی کوئی نیکی ان دس دنوں کی نیکیوں سے افضل نہیں ہو سکتی مانا یہ ہے کہ ان دس دنوں کو ہم بعد بار عمل کے انتہائی غنیمت جانے کہ اللہ رب العزت نے عشرہ ہمیں عطا فرما ہے اس آشرے میں بہت سی براکات ہیں اور بہت سے اعمال قربت ہیں جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرر ممکن ہے اور قربت آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالی نے مختلف اسالیب سے ان دنوں کی عظمت اور تقدس کا ذکر فرمایا ہے صورت الفجر کی جو ابتدائی آیات ہیں تو انہی دنوں کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر عشر اور وطر فرمایا کہ مجھے فجر کی قسم ہے یہاں فجر سے مراد فجر کا عام معنی بھی ہو سکتا اور خاص عام مانا فجر کے وقت یہ فجر کی نماز ہے یعنی ہر روز فجر کی نماز ہے یہ فجر کا وقت ہے. اور خاص معنی یہ ہے کہ یہاں فجر سے مراد یوم النحر کی فجر کی نماز ہے یوم النحر دس و رحج اس عشرے کا آخری دن ہے تینوں مائنے فجر کی اہمیت کی دلیل ہے فجر کا وقت بھی بڑا اہم ہے کیونکہ یہ وقت اللہ تعالی کے فرشتوں کا ملتقا ہے جو فرشتے رات کی ڈیوٹی پر معمور ہوتے ہیں وہ فجر کے وقت لوٹتے ہیں دن کی ڈیوٹی کے فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں تو یہ وقت ملائکہ کے اکٹھے ہونے کا وقت ہے جب رات کے فرشتے لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے کئی فتح تم نے بات تم میرے بندوں کو کس طرح چھوڑ کر ہے کس حال میں چھوڑ کر رہے ہیں؟ جو بندے اس وقت نماز کی تیاری کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ عطی نہ ہوں گا ہم سلوم بترک نہ ہوں گا ہم سلوم اللہ جب ہم آئے تھے تب بھی یہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم نے ان کو چھوڑا تب بھی نماز پڑھ رہے تھے یہ ملائکہ کب آتے ہیں عصر کے وقت اور لوٹتے کب ہیں فجر کے وقت یہ دو وقت بڑے اہم ہیں اللہ تعالی نے دونوں وقتوں کی قسم کھائی بل عصر ہند انسان الفی اور یہاں پر فجر جس میں ایک اشارہ ہے کہ ان وقتوں کی جو نماز ہے اسے ضائع نہ کیجیے جو بندے سو رہے ہوتے ہیں وہ اس فضیرت سے محروم ہیں اور بڑی فحید کا نشانہ بنتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طویل حدیث جو سمرا بن جندب کی روایت سے ہے جس میں آپ کے خواب کا ذکر ہے اس میں عالم برزخ میں ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے کہ اس کو الٹا لا دیا گیا ہے اس کے سر پہ ایک شخص سوار ہے جو اس کے سر کو پتھر سے کچل رہا ہے اور کچلنے کا یہ ہم لوگ کیا قائم رہے گا لمبی رشما میں اس منظر کو دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا گناہ ہے رفض القرآن و یعنی والے سراج المخوب ایک تو یہ کہ یہ قرآن یاد کر کے بھول گیا اور دوسرا یہ فرض نماز سے سویا رہتا تھا نماز کے وقت سے سویا رہتا تھا تو یہ وقت بڑا قابل قدر فجر کا وقت بھی فجر کی نماز بھی اس در اصر کا وقت اور اصر کی نماز بھی. کچھ لوگ یا کچھ مذاہب ان نمازوں کو جان بوجھ کے لیٹ کر دیں عصر پڑھیں گے جب سورج ڈوبنے کا وقت آ جائے اور فجر پڑھیں گے جب روشنی پھیل جاتی یہ دونوں وقت نبی اسلام کے دائمی وقت کے خلاف ہے فضیت سے محروم ملائکہ کا مشرق اول وقت میں حیرت کی بات ہے کہ فجر کی اذان کو جان بوجھ کے پندرہ بیس منٹ لیٹ دیا جاتا ہے حالانکہ فجر کی اذان کے ساتھ صرف نماز منسلک نہیں روزہ بھی منسلک ہے نفی روتے ہیں خواتین کے روتے ہیں فردے رمضان تک ازان وقت پہ ہوتی رمضان گزرا پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ اذان لیٹ کر دی گئی کیا اس کا بخرج ہے یہ فجر کی طلوع کا وقت اس امر کا مت ہے کہ بس جسے اللہ کے ذکر کی آبادیں گونجیں اذانے گونجیں یہ انتہائی ایک محرومی ہے بلے درجے کی محروم یہ فجر جس کی اللہ نے قسم کھائی اور اس کا مخصوص معنی یوم النحر کی فجر اس وقت لوگ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں قربانی کی تیاری کرتے ہیں اللہ کے گھر کے مہمان مستلفہ کے میدان میں ہیں جہاں رات بھر انہوں نے آرام کیا اور انتہائی اول وقت میں فجر کی نماز پڑھی انتہائی اول وقت کا معنی یہ ہے کہ نبیر اسلام ہمیشہ فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرتے تھے لیکن عام طور پہ آپ کی اذان اور نماز میں وقفہ ہوتا تھا جیسا کہ حدیث میں آتا کہ قدر ماں یفر و آخروں میں ہی اتنا وقفہ ہوتا کہ کھانے والا اپنے کھانے سے آسانی سے فارغ ہو جائے یعنی پندرہ بیس منٹ لیکن آج آپ نے وقفہ نہیں دی اذان ہوئی سنتیں ادا کی اور جماعت کھڑی کر دی يوم النحر يوم الحج الاكبر یہ الحج حج اکبر کہتے یہ اصطلاح بھی غلط ہے کہ عرفہ کا دن تو لوگ اسے حج اکبر کہتے ہیں یہ کوئی شریعت نہیں کوئی مفہوم نہیں حج اکبر ہر سال ہوتا اور یہ الحج جس دن بہت سے کام حاجی کرتے ہیں مزدلفہ سے فجر پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے نکلتے ہیں میدان بنا میں آتے ہیں پہلا کام شیطان اکبر کو کینکریاں مارنا پھر قربانی پھر بال منڈوانا یا گٹھوانا پھر طوافر افادہ پھر سعی یہ جی چار پانچ کام ایک دن میں اکٹھے ہوتے ہیں یہ حج اکبر تو اور فجر جو اللہ نے فجر کی قسم کھائی بہت سے مفترین کے نزدیک یہ فجر یوم اللہ کی فجر کی نماز اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی قسمیں کیوں بیان کرتا ہے اس میں بہت سے حکمت ہے پہلی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی عظمت بتانا چاہتا ہے کہ جس چیز کی میں قسم بیان کر رہا ہوں وہ انتہائی عظمت کے حامل یہ قسم اس کی عظمت کی دلیل قسم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قسم کھا کر جو چیز بیان ہوتی ہے وہ انتہائی پختہ اور موقع ہوتی ویسے اللہ باغ کا ہر فرمان سچ ہے لیکن جو فرمان قسم کھا کر بیان کرے گا وہاں مقصود اور زور پیدا کرنا تاکید پیدا کرنا اور اس مسئلے کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنا تو یہ فجر یوم الناحق کی فجر جو دست الحج میں شامل ہے دس دست الحج کا آخر دے عشرت الحج کا آخر دینا اور ہمارا کہ بڑا یاد میں عشر مجھے قسم ہے ان دس راتوں کی دس دنوں کی یہ دس دن عشر دل حج اللہ باد نے ان دس دنوں کی قسم بیان فرمائی تاکہ ان دس دنوں کی تعلیم ہمارے ذہنوں میں دلوں میں راسخ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان دس دنوں کی نیکی انسان جو بھی نیکی کرے گا بخیا پورے سال کی نیکیوں پر بھاری اور وہ نیکی کیا ہے قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دس دنوں میں کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر ہونا چاہیے اللہ ایا ایام معلومات کہ یہ جو ایام معلومات ہیں ان میں اللہ کا فکر ہو مسلم احمد کی ایک حدیث کے الفاظ ہے اکثر ہند منت تقویر بد تحلیل بدتحمی دس دنوں میں کثرت سے اللہ کی بڑائی بیان کرو تقویریں کہو اور تحلیل کرو تحلیل لا الہ الا اللہ کہتے اور تحمید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کوئی مخصوص الفاظ نبی رسان ثابت نہیں لیکن بہت سے علماء سے علماء لمائے سے یہ پڑھنا ثابت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ود اللہ الحم اس پورے عبارت میں تقریر بھی ہے تحلیل بھی اور تحمید بھی ان شریعت سے کوئی مخصوص عبارت میں قول نہیں ہے لیکن علماء صنف سے یہ عبارت ثابت ہے شرید نے تقبیر کا حکم دیا اللہ کے ذکر کا حکم دیا کثرت سے اللہ کا ذکر قرآن پاک کے دلاوت ہوں اور یہ کراج جو ذکر کے ہیں جو اللہ کی تقبیر پر اور تحریر پر اور تحمیر پر مشتمل بڑا انکا یہ عام آن دنوں میں بڑے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ سبحان اللہ اور یہ دونوں مل کر اللہ کے میزان کو بھر دیتے ہیں سبحان اللہ نسل بالحمد للہ تم لگ بندہ سبحان اللہ کہے تو آدھا میزان بھر جاتا ہے الحمدللہ للہ کہتے پورا بھر جاتا ہے یہ عام دنوں کا اجر ہے تو ان دنوں کا فکر ان دنوں کی نیکی تمام دنوں پر بھاری تو ان اوقات کو ضائع کرنے کی بجائے ان اوقات اور لمحات کی قدر کیجیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر ہو اس کی حمد و نہ ہو تقبیر و تحریر ہو امیر عمر رضی اللہ عنہ ہو اس عشرے میں بازار میں جایا کرتے تھے اور بلند آواز سے تقبیریں پڑا کرتے اور جب لوگ اپنے امیر کو دیکھتے تو وہ بھی پڑھنے میں مصروف ہو جاتا پڑھنے میں شامل ہو جاتے تو کثرت سے اللہ کا ذکر مرا یاد یہ دس رات یہ دس دن اللہ رب الرزت ان دس دنوں کی قسم کھانا مقصود ان دس دنوں کی تعدیم دلوں میں پیدا کرنا ہے بالشفع بالوتر اللهم لك بالشفعك قسم وترك قسم الشفر جفت عدد کو بولتے جفت عدد, عدد شفع سے مراد یوم النہر جو کہ 10 عدد اور وطر سے برا یوم عرفہ جو کہ نوز الحج اور تاقع یعنی اللہ تعالی نے ان دس دنوں میں سے بطور خاص ان دو دنوں کی قسم کھائی ایک یوم عرفہ دوسرا یوم اندر یوم عرفا نوز الحج یہ دن بڑا عظیم دن ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق کہ یوم علی اللہ ان یکفر کفر اسنت الما دیا بسنت اس بس ایک دن کا روزہ نو الحج کا روزہ مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ اللہ علیہ اس رودے کی برکت سے دو سالوں کے گناہوں کو معاف کر دیں ایک گزرا ہوا سال دوسرا آئندہ آنے والا سال یہ ایک روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا رودے کے ساتھ اگر توبہ شامل ہو جائے تو سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائے جو گناہوں کا کفارہ ہے یہ سدیرہ گنا ہے اور بندہ ساتھ توبہ کر لے تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا یوم عرفہ جس دن اللہ تعالی کے مہمان ارفا کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ ری لطف و کرم سے مستفید ہوتے ہیں محدود ہوتے ہیں کیونکہ رسول اللہ بہم اللہ, اللہ اللہ ان کے قریب آ ہے اس قرب کا مارا ایک اور حدیث میں ہے دنیا اللہ تعالی آسمان دنیا کو نزول فرماتا ہے اور ہمارے یوا ہی بے حمل اور ایک حدیث میں یوا ہی بے حد لے آگت اور اللہ عزت اپنے ان بندوں کے ذریعے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا اتونی شعثا گبرا دیکھو یہ میرے بندے میرے پاس آئے ہیں اور مٹی اور خاک سے بھرے ہوئے ان کے سر خاکا ہوتے ہیں پاؤں خاکا آئے ہوتے مجھ سے گناہوں کے بخشش کی طرف گار اللہ رب عزت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر ان سب کو معاف کر دیتا شرط یہ ہے کہ معافی سے کوئی رکاوٹ نہ ہو رکاوٹ کیا ہے شرک بہتر اگر بندہ ان انعامات اور عقائد پر تائن ہے تو اس کے گناہوں کی بخش کی کوئی صورت نہیں اللہ تعالی اس کا کوئی گناہ معاف نہیں کرتا رزق حرام ہے جس کے حرام بندہ اگر کھاتا ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی گناہوں کی بخش سے کوئی مانع نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو اللہ ہوا اہل عرفہ کی گناہوں کو معاف کر دیتے اس یوم عرفہ سے ہر شخص محدود ہو رہے ہیں. جو حج کرنے گیا ہے وہ میدان عرفہ میں پڑا ہے اور جو نہیں گیا وہ روزے کی صورت میں اپنے پرور کو راضی کر لیتا ہے کیونکہ یہ روزہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روزہ عرفات کے میدان میں نہیں ہے جو عرفات میں نہیں وہ رکھے گا یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے اس طاردت کی قسم کھائی اصم یہ قسم اس دن کی عظمت کے دلیل صحابہ کرام یوم عرفہ کو عید کا دن قرار دیتے تھے یہود نے کہا تھا لو نظر آیا تو فینا عید اگر یہ آیت ہم میں اترتی تو اور اترتی تو اس دن کو ہم عید بنانے مگر اللہ نے اس آیت کا مستحق آپ کو قرار دیا اس آیت کا کیا مان کہ آج میں نے دین مکمل کر دیا نعمت تمام کر دے یہودی کہتے ہیں کہ آیت اگر ہمارے اندر اتر تھی اور تو میں اترتے تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا یہ بات انہوں نے ہمیں عمر سے کہی تھی آپ نے فرمایا کہ اس دن تو ہماری کئی عیدیں تھیں عیسائیت کا نظول اور پھر وہ یوم ارفا تھا یوم عرفہ ہماری عید کا دن اور پھر وہ جمعہ کا دن تھا جمعہ ہمارا سید الحان ہے وہ بھی ہمارے عید کیونکہ یہ دونوں دن تقدس کے اعتبار سے عظمت کے اعتبار سے لاسانی دن تو صحابہ گرم ان تین بجو کی بنا پر یوم عرفا کو عین کا دن قرار دیا کہ آج اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا الومنظر حکم لکم دینکم نمت ہی اس آیت کا نظول ہوا لیکن حقیقی خوشی اس کو حاصل ہوگی جو واقعات دین کی تکمیل کے نقطے کو سمجھے آج لوگوں نے دین کو مسخ کر دی بدعات کا ایک طوفان ہے بدمیلی حقیقت دی دین اور روح دین ختم ہو گئی اور جس چیز کو لوگوں نے دین بنا لیا وہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اللہ کی فیس سے بری یہ عید ہے خوشی ہے لیکن اس کے لیے جو امام الانبیاء محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر قائم ہو جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مات ربت میں نے آنا نہیں یقر کو میں نے جننا میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت میں پہنچا سکتی ہے وہ میں نے بیان کر دی جنت میں پہنچانے والے ہر چیز بیان کر دی بڑی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین خود بنایا اپنے پیارے میں کو دیا اور پیارے میں نے ہر چیز بیان کر دی ہماری اقلوں پر ذہنوں پر کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی یہ عید کا پہلو خوشی کا پہلو اب اگر جنت مطلوب ہے تو نبی اسلام کے بیان پر اتفاق کرنا پڑے گا آپ کی سنتوں پر آپ کی حنیصوں پر جو قرآن پاک کی تفصیل ہے اس پر اکتفا کرنا پڑے گا اور جو شخص کوئی نئی چیز بناتا ہے یا اپناتا ہے وہ سراسر لانت اور پھٹکار کا مستحق ہے عاملہ آمدل نئی ساحل امر نفا کو حق جس شخص نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ ہمارا امر نہیں جو ہمارے امر کے خلاف ہے تو وہ کام مردود ہے وہ کام کرنے والا بھی مردود یوم عرفہ اس حیثیت سے ایک عظیم دن ہے کہ نبی اسلام اوٹنی پر سوال ہے اور آپ اور اللہ کی بڑی اتر رہی اللہ کم لکم دینکم آج میں نے دین مکمل کر یعنی تکمیری دین کی نعمت کسی امت کو حاصل نہیں ہوئی یہ شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا پھر اس کا حق یہ ہے کہ ہم دین کے تعلق سے نبی اسلام سے جڑ جائیں اللہ کی وحی سے جڑ جائیں یہ دائیں بائیں آگے پیچھے یہ جھانکنا ادھر ادھر دیکھنا یہ نئے نئے عمل نئے نئی راہیں یہ سب خرافات ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں اللہ کے نبی کی حدیث ہو کہ دونوں اللہ کی فہمی یہ مکمل دین ہے جو ہماری عافیت سعادت اور دونوں جہانوں کی کامیابی کی احساس لیکن انسان کا معاملہ بڑا عجیب وہ اللہ تعالیٰ کی اس نے ان کی قدر نہیں کرتا اور اس دین کو خرافات کا کھیل بنا دیا دین دی ایک ہی حقیقت کا نام ہے اور وہ نبیر احسام کی اتباع ہے سلمان فارسی کا قول ہے رضی اللہ عنہ کے ایک شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں آ جائے اور حضرت اسمد کے پاس کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیں اس کی عمر سو سال ہے ستر سال اسی سال وہی کھڑا نماز پڑھ رہا وہی اس کی موت آ اللہ کے گھر میں حجرسمت کے پاس جتنی اس کی عمر اللہ نے دی وہ ساری عمر اس نے وہاں کھڑے ہو کر گزار دی اللہ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہوئے نفر پڑھتے ہوئے بدرتی ٹولا یہ سمجھے گا کہ بڑا عظیم شخص سے بڑا عظیم کام کر کے سلمان فارسی کا سوال ہے کہ تیاروں کے لیے شخص اہل بدر کے ساتھ ہوگا نبی رس نام کے جھنڈے دیر نہیں ہوگا بلکہ اہل بدر کے ساتھ ہوگا جو کام تم نے کیا مزاح بڑا اچھا لگتا ہے لیکن یہ کام نمبر ہم نہیں کیا جس گروہ کی نبی رسلام تربیت کی وہ اس نبتے کو جانتا ہے کہ نیکیوں کا ڈھیر دین نہیں نبی رحلام کی دباہ دی یہ اللہ کی بحی یہ عرفات کے میدان کا طور ہے کہ آج اللہ نے دین مکمل کر تو صحابہ اس کو اپنے لیے عید سمجھتے اور واقعی تم یہ خوشی کا مقام ہے کیونکہ تقریر دین کا ماننا یہ کہ اللہ نے سارا دین خود بنایا اور بنا کر ہمیں عطا کر دی ہمیں کچھ بڑھانے کی ضرورت نہیں بنا بنایا دین موجود ہے اس کو نافذ کرو اس پر عمل کرو اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں بگاڑ پیدا کرنے کا باغ بنتے ہیں وہ اللہ تعالی کے انتقام کا نشانا بنیں گے دنیا میں یا آخرت کی عزت حدود اللہ یہ ہمارا نظام ہے جس کی افیت کی اساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الله في خير لهم من ان یمطر اربعین صباعا کسی زمین پر اللہ کی ایک حد قائم ہو تو وہ چالیس دن کی رحمت کی بارش سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس قدر نواز دے گا کہ پوری زمین پر چالیس دن رحمت کی بارش ہو گا کتنا اناج حاصل ہوگا زمین کس قدر شاداب ہو جائے گی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نیبر عطا فرمائے گا ایک حد کتنی ایک ایسا معاملہ ہے حکام اگر اپنی قوم کی فلاح چاہتے ہیں اپنی قوم کی ترقی اور آفیت چاہتے ہیں تو اللہ کی حدیں قائم کریں اللہ کی حدود کو خالصتا ناخل کریں ان میں ترمیمی اور تعریفیں کرنے والا اللہ کے حدوب کا نشانہ بنے گا تو اللہ تعالیٰ کا پورا دین ہمارے سامنے موجود ہے صرف اس کی تنفیذ کی ضرورت ہے پھر دیکھیں کس طرح اجتماعی پر انفرادی براکار حاصل ہو اور جو آخرت کے وعدے ہیں وہ الگ ہیں یوم عرفہ بڑا عظیم دن اور شفا جو ہے جست عیدت اس سے برا دس یوم جسے نام قربانی کرتے جو قربانی حاجی بھی کرتے ہیں اور جو حج کرنے نہیں جاتا وہ بھی کرتے ہیں. قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ آج کے دن قربانی سے بڑھ کر اللہ تعالی کو کوئی عمل لاگو نہیں اس لیے ایک حدیث کے لفظ ہے کہ اللہ تعمیر یوم النحل ثم یوم القرم کہ سب سے بہترین دن یوم الرحم قربانی کا دن اور پھر یوم القر ہے یوم القر یہ قربانی کے بعد کا دن جس میں حاجی بنا میں آرام کرتے دیں کر استقرار سے بس اپنے وعدے پڑھو اپنے اپنے خیموں میں قربانیاں کر چکے ہو گوشت کھاؤ اللہ کا ذکر کرو تقبیریں پڑھو یوم القرب کرو تو دست الحج یہ قربانی کا دن اور یہ عظیم دن. فرمایا کہ افضل الحج افس کہ سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں ایک خوب اچھی قربانی ہو صحت مند زیادہ خون والی بہترین قربانی اور دوسرا وہ حج جس میں تلبیہ ہو اونچی آواز سے بلند آواز سے اللہ کا ذکر تو بہترین قربانی کو بہترین حج کہا گیا قربانی بہترین ہو ہر لحاظ سے لیکن یہ عمل اخلاص کے ساتھ جنا لکھوا دیا کی جنا لو تکوا اللہ رب عزت کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا گوشت نہیں پہنچتا یہ خون اور گوشت بعد کی چیز ہے پہلے تکوا کا امتحان پہلے اخلاص کا امتحان اس امتحار دے اگر کامیاب ہو پھر دیکھا جائے گا خون کتنا تھا گوشت کتنا تھا اور کتنا مار خرچ کیا گیا یہ بعد میں دیکھا جائے گا پہلے تخوا اور اخلاق دیکھا جائے کہ بندہ ریاکار نہیں اللہ سے ڈرنے والا اللہ کا خوف اس کے دل میں موجود تو اخلاص کی حفاظت ہو تخوا کی حفاظت ہو رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ ہو یہ ہم بتائیں گے کہ قربانی اثر اساس اتباع ہے ابراہیم علیہ کی ملت کے شاعر کی سے اور اس کی اساس جو ہے وہ اتباع ہے اس اتباع کا قربانی سے کیا تعلق ہے یہ کچھ امور بڑے اہم اللہ تعالیٰ صحیح معن ہے اس دید براہمر کی توفیق ادا فرما دے اور اپنے شاعر کی تاردین ہمارے دلوں میں پیوست پر فرما دے اور ان دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے ہم ان دنوں میں اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اور اپنے کو گناہوں سے معاشیتوں سے بچائے اللہ رب العزت توفیق دینے والا ہے و قولی رقب القول